الحمد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلیه واصحابه الذین اوفا وعہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہو كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليستعجل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وَالشَّاكِرِينَ و شاکہ رب الم سورہ عل عمران چوتھے پارے کی ایکتِ کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو مسند یالہ نے روایت کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے فرمایا حرم کے اندر فیہ آیا تم, تم مقام ابراہیم حرم کے اندر اللہ تعالی کی پہچان کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے وہ من دخلحو کا ناامنا اور حرم کی فضیلت یہ ہے کہ جو مجرم بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں رہتا ہے ولی اللہ عاللہ سے حج البیت منستیلا اللہ کی رضا کی خاطر صحب استعداد مسلمان کے اوپر حج کرنا فرض ہے ولی اللہ اللہ کی رضا کی خاطر حج بیت اللہ اس شخص پر فرض ہے جو ایمان والا استطاعت رکھتا ہے جانے آنے کے سفر کا خرچہ وغیرہ من کفر فعین اللہ غنی اور جو شخص حج کا انکار کرتا ہے عقیدے کے لحاظ سے تو کافر ہے اور جو حج کا انکار کرتا ہے عمل کے لحاظ سے کہ سستی کرتا ہے انکار تو نہیں کرتا ہے عقیدہ کے لحاظ سے لیکن عملاً حج نہیں کرتا سست ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے اس کا فائدہ ہے کہ حج ٹائم پر کرے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے جس پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ حج جلدی کرے لیٹ نہ کرے تاخیر نہ کرے کیا خبر کہ زندگی کتنی ہے اور کہیں یہ رکن اسلام اس سے رہ نہ جائے یہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اسی مناسبت کے ساتھ آج کی گزارشات میں حج سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں حج کے مہینے الحج جو و اشر معلومات حج کے مہینے معین ہیں شوال, شوال یعنی چھوٹی عید کا چاند جیسے نظر آ گیا حج کا مہینہ شروع ہو گیا شوال ذیقہ اور ذی الحجہ کے تقریباً تیرہ چودہ دن یہ حج کے مہینے ہیں کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں حج کا ایرام اور حج کی نیت کر لیتا ہے تو حج نہیں ہوگا جیسے کوئی شخص ساڑھے گیارہ بجے زہر کی نماز کی نیت کر کے زور شروع کر دے تو زور نہیں ہوگی اس لیے کہ زور کا وقت ہی داخل نہیں ہوا کوئی شابان کے مہینے میں رمضان کی نیت کے روزے رکھنا شروع کر دے تو روزے نہیں ہوں گے رمضان آئی نہیں ہے ایسے ہی حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں شوال چھوٹی عید کے چاند سے بس ان مہینوں میں جب جس کی سہولت ہے اس کے مطابق جب حج پر جا رہا ہے تو حج کی نیت کرے گا باندھے گا اگر کوئی اس سے پہلے حج کا ایران باندھ لیتا ہے اور نیت کرتا ہے تو حج نہیں ہوگا حج ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو یہ حج کا پہلا مہینہ ہے شوال ذکا دوسرا مہینہ ذکا اور تیسرا پھر ذلحجہ ہے حج تو, تو پانچ دنوں میں ادا ہو جاتا ہے جاتا لیکن وہاں پہنچے گا تو تب پانچ دنوں میں ادا ہو جائے گا نا پہنچنا بھی تو ہے اس لیے پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں آتے تھے اور پھر پیدل سفر تھے جہاں کہیں سے بھی کوئی چلے تو وہ پہنچ سکتا تھا اس لیے حج کے مہینے یہ تقریبا دو ڈھائی مہینے رکھے ہیں جیسے بھی سفر جیسے کر کے جائے بیری جہاز ہو یا گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہو تو لوگ پہنچ پون جاتے تھے پھر وہ حج کے ارد گرد حرم کے ارد گرد ارد میکات ہیں ذات ارک ہے یلملم لمح ہے سی الصغیر ہے وغیرہ جس طرف سے بھی کوئی آئے میکات کے علامات لگی ہوئی ہیں ان میکات سے پہلے, پہلے کوئی احرام باندھ لے نیت کر لے اچھی بات ہے آخری حد, میقات آخری حد میقات میقات میکات میقات ہے میکات, میکات سے بغیر دلت احرام کے اگر اندر چلا گیا جب, بقی بقی چل جب, جب, جب, جب اس کا حج اور عمرے کا ارادہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے دم واجب ہو جاتا ہے کہ اس میکات سے جیسے آپ لوگ مدینہ سے مکہ آنا چاہتے ہیں تو ذوال حلیفہ میکات ہے اب عمرے کا ارادہ ہو اور بغیر احرام کے وہاں سے آگے چلا جائے تو اس کے اوپر دم آئے گا اور پھر وہ واپس جا کے احرام بھی باندھے بغیر احرام کے آنے کی جرمانہ ہے دوستو حج حج ایک رکن اعظم ہے ایمان کے بعد اسلام کے چار بڑے رکن ہیں جس میں نماز روزہ زکات اور حج ہے جس طرح ایمان کے اندر کوئی زوف قابل برداشت نہیں ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو اس کا ایمان قابل قبول ہے ایمان ایمان دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اس کے بعد جو عملاً ایمان لانے کے بعد جو عملاً اس انسان اور ایمان والے کے اوپر اسلامی احکامات متوجہ ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نماز کا ہے پھر روزے کا ہے پھر آج کا ہے سکات کا ہے جس طرح اسلام نے بہت سارے گناہوں کو بیان کیا ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے یا شراب پینا گناہ ہے یا فلاں گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہیں ان تمام گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ ایمان کے لحاظ سے انسان شرک کر دے اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ نماز نہ پڑھنا ہے روزہ نہ رکھنا ہے حج نہ کرنا ہے زکوط نہ دینا کہ ایک شخص کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ نماز نہیں ادا کرتا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے تمام گناہ کبیرہ کے مقابلے میں نماز کا نہ پڑھنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے جیسے ایمانیات میں شرک سب سے بڑا گناہ اور اس سے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس شخص کا ایمان مکمل ہے تو اس کے بعد سب سے بڑا گناہ سے ہے کبیرا وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے لوگ چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں دھوکہ دینے کو گناہ سمجھتے ہیں شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں گناہ ہیں ان سے بچنا ہے لیکن ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ نماز کا نہ پڑھنا ہے نماز کا چھوڑ دینا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفرہ جس شخص نے جان بوج کر نماز کو چھوڑ دیا کوئی عذر نہیں تھا اس نے کفر کیا ہے بعض رات میں اس میں تخفیف کی کہ کافروں والا کام کیا ہے کہ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتے تو اس نے بھی نماز نہیں پڑھی لیکن حدیث کا ترجمہ تو صاف یہ ہے اور جو نماز با جماعت کا پابند نہ ہو جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جو شخص نماز با جماعت کا پابند نہ ہو تو لوگوں کو کیا پتا ہے کہ وہ نمازی ہے مسلمان ہے جب مسجد میں تو آتا ہی نہیں ہے ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نماز با جماعت ادا کرے گا تو مسلمانوں کو پتا چلے گا یہ مسلمان ہے تو ارکان اسلام میں دوستو کمزوری نہیں ہونی چاہیے باقی اگر کسی شک میں کوئی کمزوری ہو گئی تو استغفار کرتا رہے اللہ معاف کرے گا ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جو مومن کے ذمہ متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ادائیگی ہے اور بہت اہم حکم ہے جو بہت کم کہیں جا کے معاف ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص لمبا بے ہوش ہو گیا تو نماز معاف ہو گئی مدان جہاد میں معاف نہیں ہے اگر رہ گئی تو قزا کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو مرتبہ نماز قزا ہوئی ایک نیند کی حالت میں نماز قضا ہوئی صبح کی اور ایک چار نمازیں قضا ہوئی حذاب میں جو جہاد میں آپ مصروف تھے لیکن نمازیں بعد میں پڑی گئی ہیں چاروں نمازیں بعد جماعت آپ نے ادا کی ہیں صبح کی نماز بھی جو رہ گئی تھی وہ بھی ادا کی گئی بس درمیان میں بات آ گئی ہے بعض رات نے آج کل ایک عجیب تماشا بنا دیا کہ نمازیں اگر رہ جائیں اور ذمہ میں کزا ہو جائیں تو بس ان کو چھوڑو اللہ کے حوالے اللہ معاف کرے بس نئے سرے سے جو آگے نمازیں آنے والی ہیں نا وہ بندی سے نمازیں ادا کرتے رہو پچھلی کو چھوڑو بس قزا و غزا کی بات نہیں ہے یار اللہ کے پیغمبر کے ذمہ تو نمازوں کی غزا ہے جو رہ گئی ہیں اور وہ بھی دینی کام میں رہ گئی ہیں اپنا ذاتی کام بھی نہیں تھا ہماری تو نمازیں رہ جاتی ہیں نا اپنے ذاتی کام میں رہ جاتی ہیں بعض دفعہ ایسا مصروف ہوتے ہیں نماز بھول جاتی, نماز بھول جاتی, نماز بھول جاتی ہے پن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی نبی پاک اور حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمازیں رہی غز و میں خندق کھود رہے تھے دشمن قریب آ تھا چار نماز نے ساری نمازیں قضا کی اور اسی طریقے سے جو آپ حرت عنہ کو چوکی داری کے طور پر بٹھایا تھا کہ ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں اور آپ جگا دینا وہ بھی سو گئے تو نماز صبح کی قضا ہوئی اور قضا کی گئی صبح کی نماز کی قضا کا <تصفح> حکم یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے صبح کی نماز قزا کی جائے تو اس میں سنتوں کی بھی قزا ہے اور فرض کی بھی زور کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے صبح کی نماز جب قزا کی جائے تو سنتیں بھی ہیں اور فرض بھی ہیں اس سے اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر صرف فرض ہے بہرحال میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ارکان اسلام یہ اسلام کی مسلمان کی پہچان ہے اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے جیسے کمزوری ہوئی نماز رہ گئی یا قضا ہو گئی فوراً اس کو ادا کریں اور آنے والی نماز سے پہلے ادا کریں صاحب ترتیب کے لیے تو حکم یہی ہے آنے والی نماز سے پہلے فرض کرو صبح کی قضا ہوئی تو زور سے پہلے پہلے صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز صبح کی ادا رکن اسلام میں اہم رکن نماز اور پھر اس کے بعد روزہ ہے روزے کی بہت فضیلت ہے نماز کی بھی فضیلت ہے اور نا ادا کرنے میں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا کوئی وجہ نہیں تھی ساری عمر اس ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا رہے اس کا بدل نہیں بن سکتا اتنا بڑا اہم رکن ہے پھر زکات ہے والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحما علیها فی نار جہنم فتقوا و جنوب و ما ما تم دس پارا فرمایا کہ جو لوگ زکاة فرض ہے ادا نہیں کرتے یہی مال ساپ اور بچھو بن کے ان کو ڈسے گا جو اس کو کہا جائے گا ہضمہ کنز تم لے انف یہ اہم رکن ہے زکوۃ روزہ نماز انہیں رکنوں میں سے اہم رکن وہ حج بیت اللہ ہے اور اسلام ایک فطرتی دین کا نام ہے بوجھ کا نام نہیں ہے اسلام ایک فطرتی مذہب اور دین کا نام ہے بوجھ کا نام نہیں ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موضوع پر بات کی تو کہ حج صاحب حیثیت شخص پر فرض ہے تو ایک صاحبی پوچھنے لگا کہ حضرت ہر سال فرض ہے آپ نے خاموشی اختیار کی پھر اس نے دوبارہ سوال کیا حضرت حج سا ہر سال فرض ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کی پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت حج ہر سال فرض ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ سوال کر رہے تھے میں سن رہا تھا اور میں اگر کہہ دیتا ہوں بن جانب اللہ عمر بھی یہی ہو جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے سیب حیثیت شخص پر یہ جو ارکان اسلام ہے ان کا باز کا تعلق تو صرف انسان کے ارادے عقیدے کے ساتھ ہے جیسے ایمان ہے پھر اس کے بعد جو رکن اسلام ہے نماز اس میں اکثر تعلق بدن کا ہے کچھ مال کا بھی ہے کہ جیسے پکڑا کپڑا ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے پھر رکن اسلام میں حکم ہے روزے کا جس میں خالص یہ بدنی عبادت ہے جان کی عبادت ہے اور اس میں انسان کے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے اخروی فائدہ بھی ہے صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے اور پھر رکنے اسلام ہے زکوٰۃ جو خالص مالی عبادت ہے زکا زکی کا معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے حفاظت ہو جاتی ہے آخرت میں انعام ملتے ہیں دنیا کے لحاظ سے مال میں برکت ہوتی ہے جو حج رکن ہے یہ مرکب ہے جان کا بھی اور مال کا بھی زکوات تو صرف مال کی عبادت ہے نماز تقریباً صرف جان کی عبادت ہے روزہ صرف جان کی عبادت ہے زکوٰۃ مال کی عبادت مالی عبادت ہے اور حج مرکب ہے جان اور مال دونوں سے حج میں جان کا بھی خرچہ ہے بکت کا بھی خرچہ ہے صحت کا بھی خرچہ ہے آرام کا بھی خرچہ ہے اور مال کا بھی خرچہ ہے تو مال اصل ہے فرمائے ولی اللہ عالنا سے منست اللہ کی رضا کی خاطر کسی عبادت میں یہ بات نہیں آئی فرمایا نماز قائم کرو آ تو زکا زکات ادا کرو کتبہ علیکم کو مسیام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے روزے رکھو ساری عبادات اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں کسی عبادت کے حکم سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر نماز ادا کرو اللہ کی رضا کی خاطر زکات دو اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھو یہ نہیں فرمایا حج کا جب حکم آیا تو فرمایا ولی اللہ علیہ سے اللہ کی رضا پہلے ذکر کی اللہ کی رضا کی خاطر حج کرو اور اس شخص پر حج فرض ہے جو صحیح حیثیت ہے اس کے جانے آنے کا خرچہ اس کے پاس ہے کیوں اس عبادت میں عبادت میں ریا کاری کا زیادہ خطرہ ہے ریا کا زیادہ خطرہ ہے اور لوگ دیکھو نا اپنے آپ کو بھی حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ بھی ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے نماز تو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے کوئی اپنے ساتھ نمازی صاحب یا اس طرح روزے صاحب والا نہیں لکھتا ہے حج کے ساتھ یہ کیا متعلق ہے کہ جب حج لیتے کر لیتے ہیں لوگ لوگ بھی اس کو حاجی صاحب کہتے وہ بھی بعض دفعہ لا علمی میں اپنے ساتھ اپنے حاجی صاحب لکھتا رہتا رو ہے یہ خطرہ ہے اس عبادت میں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے اس لیے فرمایا پہلے ولی اللہ علیہ سے حج البئی من استطاع کے اللہ کی رضا کی خاطر خالص اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر حج ہونا چاہیے خاد... اس میں ریاکاری نہ ہو ریاکاری ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ حج کریں گے شہرت کی خاطر لوگ میں حاجی صاحب کہیں اس طرح کہیں اللہ نیکی کی بھی توفیق دے اور ریاکاری سے بھی حفاظت فرمائے فرمایا کچھ لوگ حج کریں گے ریاکاری کی خاطر اور کچھ لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے تفریق چلو آج دفعہ ادھر نہیں گئے ادھر دیکھ لیتے اور حضرات نے بھی بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے شاپنگ سینٹر بڑے اعلی قسم کے بنا دیے حاجی صاحبان کو اذان بھی سنائی نہیں دیتی وہ اپنی شاپنگ میں ہی مصروف ہوتے ہیں اتنے خوبصورت مارکیٹیں بنانے کی کیا ہے پوری دنیا میں مارکیٹیں بری پڑی ہیں وہ ادھر مسروف ہو جاتا اللہ پاک نے بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد میں کوئی باغ نہیں بنایا کوئی چشمہ سوائے زمزم کے جاری نہیں کیا کہ لوگ سیر و تفریح اور میں ہی مصروف رہیں گے کہ یہ باغ کے اوپر بڑا جناب سبزہ ہے یہاں بڑے چشمے ہیں یہاں بڑی سیر و تفریح ہے بڑی میری نظروں میں بڑے محترم ہو یا جبال الحرم یا جبال الحرم وہ سارے سادے رکھے سارے سیاہ پہاڑ ہیں تاکہ ادھر ادھر کے زہری حسن میں یہ زائرین مصروف نہ ہو جائیں ادھر تو مصروف نہیں ہوئے لیکن شیوخ نے اتنے بڑی اعلیٰ قسم کی شاپنگ سینٹر اور بندہ گم ہو جاتا ہے اندر اس طرح خوبصورتی اور اس طرح کئی مناظر اس کے شاپنگ سینٹر کے بنا دیے کہ بندہ مصروف ہو جاتا ہے اتنی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی بس ان کا مقصد کاروبار ہے وہ کہتے بھی ہیں یہ ہمارا سیزن ہے تو فرمایا کچھ لوگ تو حج کریں گے ریا کاری کی خاطر اور کچھ لوگ حج کریں گے کچھ لوگ حج کریں گے کاروبار کے لیے وہاں یہ چیز سستی ہے یہاں لے آئیں گے تو یوں اب تو ایسا مسئلہ نہیں لیکن بارہ بار چیزیں ایسی ہیں چوتھے نمبر کچھ لوگ حج کریں گے بھیگ مانگنے کے لیے کہ وہاں پیسہ اچھا ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہو کیسا کیسا نظام ہے بندہ کسی کو کہہ نہیں سکتا یہ سچا ہے جھوٹا ہے اپنے پرس کو نیچے سے پھاڑ کر یوں دکھاتے ہیں اور کیسے چیخیں لگا لگا کر روتے ہیں کہ یہ ہو گیا چوری ہو گیا اور اس طریقے مختلف لوگ بھیگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ کچھ گروہ بھی ایسے ہیں جو اس لحاظ سے جاتے ہیں ان کا پیچھے لیڈر ہوتا ہے اور بھیگ مانگنے کا پروگرام کیا جاتا ہے پھر اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے اور وہ کوٹوں کے اندر وہ لڑکوں نے یہ کونیاں نکال کے رکھی ہوتی ہیں حاجی بابا فی سبیل اللہ حاجی بابا جب ان کو بندہ پکڑتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی پولیس آ گیا وہ معذور نہیں ہوتے وہ کوٹ سے ان کو یہ کونی باہر نکالی جاتی ہے باہر کچھ لوگ ریاکاری کے لیے حج کریں گے کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے کچھ لوگ کاروبار کے لیے حج کریں گے کچھ لوگ بھیگ مانگنے کے لیے حج کریں گے بس ایک گروہ ہوگا پانچواں جو اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے گا اور اسی کا حج قبول ہے فرمائے اللہ علی حج جل من علی تو بات یہ ہے دوستو حج رکن اسلام ہے اہم رکن ہے اور سیب حیثیت پر فرض ہے جب کوئی شخص سہب حیثیت ہو جائے صحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک سے سعودی عرب جانے کا واپس آنے کا وہاں رہنے کا خرچہ اس کے پاس ہے اور گھر والوں کے لیے بھی وہ چھوڑ کے جائے پیچھے گھر والے بھی پریشان نہ ہو اتنا خرچہ ہے اس شخص پر حج فرض ہے ادنا سے ادنا مقدار, آتنا اتنا مقدار, مقدار آتنا کے اوپر ادنا سے ادنا مقدار پر جس سے حج ادا ہو جاتا, لسی جاتا, جاتا لسی ہے اس شخص پر حج فرض ہے اور وہ تقریباً پاکستانی لحاظ سے ڈھائی تین لاکھ روپے میں ڈھائی تین لاکھ سے بھی کم میں حج ہو جاتا ہے لیکن کیا کرے بندہ مجبور ہے زہری قوانین اور ضابطوں کی پابندی کرنے پر مجبور ہے تو ڈھائی تین لاکھ اگر کسی شخص کے پاس پاکستانی روپیہ ہے پاکستانی حج پاکستانی حکومتی حج کے لحاظ سے اس پر حج فرض ہے وہ کوشش کرے اپنی درخواست دے نام نہ نکلے تو اس کا بس تو نہیں ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اگلے سال درخواست دے دے اگلے سال درخواست دے دے ایک دفعہ درخواست دینے سے حج کی درخواست میں نام نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ بری ذمہ ہو گیا اس کا حج ادا ہو گیا نہیں یہ گناہ نہیں ہے تاخیر کی وجہ سے یہ گناہگار نہیں ہے اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے درخواست دے دی ہے اس کا نام نہیں نکلا باقی رہی بات پریویٹ کی حج کی تو وہ تو چھر پانچ لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور میرے علم کے مطابق تو پچیس لاکھ کا بھی آج ہے لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے کچھ اور نظام ہو معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا کراتے ہیں اس میں حج فرض ہو جاتا ہے ادنا سے ادنا صحب حیثیت ہونے کے لحاظ سے کہ جتنے سے حج ہو جاتا ہے اور وہ پاکستانی یہ جو حکومت سابقہ تھی اس نے دن چار سالوں میں اچھے حج کرائے ہیں باقی کوئی شخص پر جانا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور اس لحاظ سے وہ صحب حیثیت ہے جانا چاہے حج ادا ہو جائے گا اچھی بات ہے حج فرض میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جب حج فرض ہو جائے بالغ ہونے کے بعد اس میں شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے اس میں کمرے مکان فلان یہ چیزیں سب گھرور بن جائے یہ کوئی شرط نہیں جب حج فرض ہو جائے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے ان دنوں میں جن دنوں میں درخواست ہو رہی ہے بس ڈھائی تین لاکھ روپیہ ہے اس شخص پر حج فرض ہے اور حج ہاں ادا کرے باقی جتنے مسائل بزائر جن کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ میری ضرورت کے ہیں بچوں کی شادی کرنی ہے ان کی تعلیمات رہتی ہے ان کے فلان یہ چیزیں ہم نے جو لازمی سمجھی ہی ہوئی ہیں اتنی لازمی نہیں ہے رکنِ اسلام زیادہ ضروری ہے پہلے حج کریں اس کی برکت سے یہ ساری چیزیں ادا ہو جائیں گی وللہ علیہ نا حج البعیت منستر اب یہاں دیکھو دوستے سمجھنے کی بات ہے حج رکنِ آزم ہے حج رکنِ اسلام ہے اس میں بھی شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس جانے آنے کا خرچہ ہو وہاں رہنے میں جو خرچہ ہونا ہے وہ ہو اگر ذمہ میں قربانی ہے اس کا خرچہ ہو اور جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے جو پیچھے رہ جائیں گے لوگ بیوی بی بچے وغیرہ والدین ان کے لیے بھی آپ خرچہ چھوڑ کر جائیں اتنا خرچہ ہے جو لازمی ضرورت کے لیے پیچھے گھر والوں کے بھی چھوڑ کے جائے اپنے آنے جانے کا بھی خرچہ ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے اور گھر والوں کے لیے پیچھے خرچہ چھوڑ کر جانے کا خرچہ نہیں ہے اگر ان پیسوں میں سے گھر میں چھوڑے تو پھر وہ پیسے کم ہوتے ہیں تو اس شخص پر حج فرض نہیں دیکھو رکن کی ادائیگی کے لیے اسلام نے اسلام یہ شرط لگائی, سرط لگائی کہ لگائی جن, جن بچوں کا خرچہ آپ کے ذمہ فرض ہے وہ دے کر جائیں تاکہ پیچھے ان کو पे पे مشکل پیش نہ آئے وہ ادھر ادھر سے قرضہ نہ اٹھاتے رہے نہ مانگتے رہیں اور آپ جب حج کے لیے جا رہے ہیں مطمئن ہو کے حج کریں استغنا کے ساتھ حج کریں ایسا نہ ہو وہاں جا کے خود اپنی روٹی کی فکر لگ جائے کہ اسی کے لیے ہی پریشان ہوتے جائیں لہٰذا معقول خرچہ ہو فضول خرچی بھی نہ کرے کہ وہاں جا کر شروع میں بڑا شیخ اور سخی لائن لاٹ بن جائے اور آخر میں جا کے پھر دو ریال کی صرف روٹی لے کے کھاتا رہے خرچہ ہی ختم ہو گیا اعتدال کے ساتھ نظام کو چلائے کہ وہاں کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے اب دیکھیں یہ حج رکن ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے باقی نفل ہے حج کوئی شخص جانا چاہے اچھی بات ہے حدیث میں آتا ہے جانا چاہیے بار بار چار پانچ سال میں ایک دفعہ حاضری ہو لیکن فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے اور رکن ہے اس رکن کی ادائیگی میں بھی اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا کہ پیچھے آپ نے بال بچوں کے لیے خرچہ چھوڑ کر جائے اس کے علاوہ اور کون سا کام ایسا ہو سکتا ہے جو فرض بھی نہ ہو رکن بھی نہ ہو اور انسان گھر والوں کو بغیر کسی کے سہارے کے چھوڑ کے چلا جائے کہ جناب فلاں کام کے لیے جانا اللہ مالک ہے اللہ مالک تو ہر حال میں ہے لیکن اس وقت ذمہ آپ کے ہے اور یہ حقوق کے ادے کی ضروری ہے اور ان مسائل کو سمجھنا چاہیے حدیث میں جناب نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لواب فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو حج اور عمرہ کی ادائیگی کی برکت سے تمہارے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے تمہارے فقر کو دور کر دیا جائے گا بندہ یہ سمجھتا ہے نا حج عمرہ کریں گے خرچہ بڑا ہو جاتا ہے فقر دور ہو جائے گا غربت دور ہو جائے گی رزق جتنا ضروری ہے وہ اللہ پاک اس میں آسانی کر دیں گے اور ایک دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کی ادائیگی صحت کی بھی ضمانت ہے بہت سارے لوگ کمزور جسم میں دراد یوں جیسے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جیسے جاتے ہیں وہ درد اور وہ سستی وہ کاہلی وہ ان کی کمزوری اور بخار سارے رخصت ہو جاتے ہیں اور آبِ زمزم حکم تو یہ ہے کہ آبِ زمزم آب زمجم آب زمجم جس نیت کے ساتھ پیئیں وہی کام ہوتا ہے یہ بڑی اوچی دوائی, دوائی, دوائی, دوائی ہے روحانی بھی, بھی جسمانی بھی, جسمان جسمان بھی اور اس کی دعا بھی, بھی عجیب ہے اللہم این یسلو کا اور نافیر ورزگن واسیر وشفام من کل لدہ ہر پانی پینے کی دعا عام پانی پینے کی دعا اور ہے کہ الحمدللہ اللذی سقانی برحمتہی عزبا فراتا ولم یجعل لہو ملحا اجاجا بزنوبنا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی پنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے علاقے کے پانی ملک کو کڑوا نہیں کیا بار پانی بار بار کا دلوق علاقے دلوق میں کڑوا ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے الحمد للہ اللہ کا فضل ہے پانی جب پی لے پانی پینے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے بیٹھ کے پینا تین سانسوں میں پینا ہے تین سانسوں میں کی بھی ثواب کے علاوہ سنت ہے سواب کے علابی لحاظ سے بھی تین ساتوں میں پانی پینا بہت فائدے والی چیز ہے لیکن پانی پینے کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میٹھا پانی پلایا آپ کی تعریف ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی ہمارا کڑوا نہیں کیا پانی پینے کے بعد لیکن آپ زمزم کے پانی پینے کے بعد دعا یہ عجیب ہے حکم یہ ہے کہ وہاں طواف کرنے کے بعد جب آپ پانی پیئے کھڑے ہو کے پیے وہاں حکم ہے لوگ یہاں بھی زمزم کھڑے ہو کے پیتے رہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں وہاں کی اتباع ادب میں لیکن وہاں حکم ہے طواف کرنے کے بعد جب پہلے تو وہ کنویں پر نیچے جاتے تھے سن دو ہزار تک تو وہ کنویں نیچے جانا ہوتا تھا پان میں وہ بند کر کے سامنے پانی لگا دیا گیا ہے وہی جگہ تو وہی ہے طواف کے بعد جب پانی پیتا ہے کھڑے ہو کے پیے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیئے گلاس بھی بڑی مقدار میں رکھے ہوئی ہیں ایک سانس میں پیے اور پینے کے بعد اللہ سے علم کا کی درخواست کرتا ہوں اور ہر بیماری کی شفا کی درخواست کرتا ہوں اب علم کہ وہ علم علم کیا ہوتا ہے وہ علم جس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے وہ علم ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ مکہ کی سرزمین بے شک بازار درخت باغات آبشار یا کیا کہتے ہیں برفانی علاقے وہ نہیں ہیں لیکن آپ سروے کرو سائنس کے لحاظ سے سب سے بہترین آکسیجن بہترین آب و ہوا مکہ مکرمہ کی ہے اس لیے تو بڑے سے بیمار جاتے ہیں وہ حدود حرم کی فضا کی اپنی برکت ہے پھر عشق لوگ اپنے لحاظ سے برکت ہے بہت سارے بیمار حج عمرہ صحت کی ضمانت ہے حج عمرہ یہ حج اور عمرہ غربت کو دور کر دیتا ہے وہاں ایسی جگہیں ہیں ایسے مقامات, ایسے مقامات ہیں ایسے مقامات ایسی مقامات ہیں گھڑیاں ہیں کہ جن میں دعا, دعا فورا آن قبول ہوتی ہے ین فیان الفقرا حج اور عمرہ فقر کو دور کر دیتا ہے گناہوں کو maaf کر دیتا ہے اور دوسری روایت صحت کی ضمانت ہے کما ینفل کی روخ بسل حدیث حدید والفزت وذهب جس طریقے سے بٹھی لوہار کی یا سنار کی سونے اور چاندی کے گند کو پگلانے سے دور کر دیتی ہے لوہے کی بٹھی لوہے کے گند کو دور کر دیتی ہے ایسی حج اور عمرہ کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا حج مقبول کا کم از کم بدلہ جنت الفرد ہے اس سے اونچا درجہ کیا اللہ کی رضا اللہ کا دیدار ہے تو حج مقبول ہو جائے امام نے اس کو کیا تو بات یہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور جوانی کا حج جوانی ہے اس میں رکن کما حق ادا ہو سکتے ہیں بجر اسود میں ہی رش ہوتا ہے کو بغیر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر طاقت تو ہونی چاہیے لوگوں کے مکے کھانے کی یہ جوانی ہوگی تو تب لوگوں کے دھکے اور مکے کھا سکیں گے نا بڑھاپے میں دور سے دیدار ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی قسم جس رب کے قبضے میں محمد کی جان, محمد کی جان ہے میدان حشر میں حجر اسود کو اللہ آنکھیں عطا کرے گا زبان عطا کرے گا, کرے گا, کرے اتا اتا گا, گا کرے اور آنکھ یہ آنکھ بولے گا, گا, گا, گا, گا, گا, گا کہ اے میرے رب, رب فلاں شخص نے بوسا لیا فلاں شخص نے بوسا لیا میں اس کی سفارش کر رہا ہوں اس کی مغفرت کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو قبول کرے گا اور بہت سارے رکن ہیں اب حتیم میں نفل پڑھنے کی بات ہے جو حج بیت اللہ کا حصہ کٹا ہوا ہے یا ملتظم میں جانے کی بات ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ وہاں کھڑے ہو جائے مقامی منتظم کے سامنے تو خود بخود جگہ تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں آ جائے گی لیکن جب انسان بوڑھا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آساب میں وہ طاقت اور برداشت نہیں رہتی کہ وہ اس طرح رش میں کھڑے رہے پسینے میں کھڑے رہے لوگوں کے دھکوں میں کھڑے رہے اور اسے کچھ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا بڑے بڑے بہادر بھی جب بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے تو اپنے کا اقرار کر لیتے ہیں تو جب حج فرض ہو جائے گی ارکان اسلام جس کے پورے اب کسی شخص کے پاس استداعت نہیں ہے پیسے تھوڑے ہیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے جو ذمہ میں اس کے کفالت ہے ان پر بڑی مشکل سے مہینے کا گزارا چلتا ہے اس کی تنخواہ اتنی ہے ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پابندی کے ساتھ دو رکان سلاط الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالی وسیلہ بنا دے مجھے حج کرنا ہے مجھے حج پر پہنچوا دے پابندی سے دعا کرتا رہے ضرور بضرور اس کے لیے کوئی صورت ایسی بن جائے گی کہ یہ حج کے لیے روانہ ہو جائے کبوتر علامہ روبی نے بات لکھی ہے ایک چمٹی دعا کر رہی اللہ تعالی تیرا گھر دیکھنے کا دل چاہتا ہے بیت اللہ میں طواف کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن سمجھتی بھی ہوں کمزور ہوں بیت اللہ سے بہت دور ہوں کمزور بھی ہوں بیت اللہ سے بہت دور بھی ہوں لیکن دل تو چاہتا ہے کہ تیرا گھر دیکھو مطاف میں گھوموں میں بھی جیسے حاجی گھومتے ہیں اور پھر اگلا دل یہ چاہتا ہے کہ حاجیوں کے قدموں میں روندی جاؤں ادھر ہی شہید ہو جاؤں ادھر ہی مر جاؤں اللہ رومی کہتے ہیں یہ دعا کر رہی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے حج کا انتظام کرو یہ تو غیر مکلف مخلوق ہے دوستو یہ غیر مکلف مخلوق ہے <متحدث> بہت چھوٹی سی ہے ہے ہے تو اتباع جیسے پیغمبر بھی اس کو بلا السلام کا لشکر آ رہا ہے حکم اپنے سوراخ میں چلی جاؤ گھروں میں چلی جاؤ یہ لشکر ہے بادشاہوں کا عدم علم کی وجہ سے عدم علم ادب شعور کی وجہ سے وہ اپنی شان میں چل رہے ہوں گے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں رون دیں گے تو چلی جاؤ اپنے گھروں کے اندر سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کو بلا لیا نمرود اور حامان کی طرح بادشاہ سمجھتی ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر چمٹیوں کو لوٹ ڈالے گا کیوں تُو نے کہا کہ چلی اس راکھوں کے اندر بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں لوٹ دے گا چمٹی نے کہا سلمان السلام اللہ کے پیغمبر میں نے ساتھ یہ کہا وہ انہیں پتہ نہیں چلے گا اندازہ نہیں ہوگا لشکر بہت ہے رش بہت ہے انہیں پتہ نہیں چلے گا جان بوجھ کر وہ وہ نہیں گے پیغمبر کا لشکر ہے کی ہے ہے تو چھوٹی سی پیغمبر کے ساتھ ہوتی اور بھی اس کی بہت ساری باتیں ادھر بھی چمٹی اللہ رومی کہتے ہیں اللہ نے انتظام کیا ایک کبوتر کو چمٹی کے قریب بٹھایا چمٹی کی عادت ہے جو ساتھ قریب چیز رہتی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور کبوتر کو حکم دیا آپ پرواز کرو یہ کبوتر ہوا کو چیرتا ہوا دریاؤں سمندروں کو عبور کرتا ہوا رومی جا کبوتر منزل آ گئی ہے یہی میرا گھر ہے تو اس کا طواف کر تو بات یہ ہے علماء نے لکھا ہے جس شخص کے پاس زہری وسیلہ بظاہر کم نظر آتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں جو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے تو دعائیں, دعائیں کرو دعائے کرو دعائے کرو اللہ پاک اللہ کے پاک قبضے میں ہیں سب سبب اسباب سب سب سب کا, کا وہ مالک, مالک ہے سب نظام اس کے قبضے میں اور اگر ہج استطاعت کا نام ہوتا زہری پیسے جمع ہونے کا نام ہوتا تو بہت سارے مولوی حضرات تو حج کر ہی نہ سکتے صاحب حیثیت کے اندر ہوتے ہیں تو بات یہ ہے اس میں زیادہ حصہ دعاؤں کا ہے خوب ہر روز دعائیں کریں اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے بہت دیتا سارے ساتھی غریب ہوتے ہیں خدام الحجاج میں چلے جاتے ہیں حکومت جاتے جاتے حل جاتے حل ان کو بھیج دیتی ہے بانس دہ ویزا لگا کے روزگار میں وہاں پہنچ جاتے ہیں کئی حج کر لیتے ہیں بعض یہ جو بھی جس طریقے سے حدود حرم میں پہنچ جاتا ہے حج کے دنوں میں حج حج فرض کا احرام باندھ لیتا ہے اس کا حج فرض ادا ہو جاتا ہے صحب حیثیت کے لحاظ سے یہاں سے بات ہے ایک شخص ہے حکومت نے جو بندے بھیجے جن کے درخواستیں لی حکومت نے ان میں حکومت ساتھ کچھ ڈاکٹر بھی بھیجتی ہے کچھ اور رہبر راستہ بتانے والے بھی بھیجتی ہے کچھ اور بھیجتی ہے وہ مفت بھیجتی ہے حکومت تو ان کا حج فرض بھی ادا ہو جاتا ہے جب وہ حج کے دنوں میں رام باندھے کے وغیرہ بہت سارے اداروں میں ہر سال کچھ کچھ لوگوں کو حج کرایا جاتا ہے بعض دفعہ قرآن دازی میں چوکیدار کا نام نکل آیا کسی ایسے شخص کا نام نکل آتا ہے جو غریب ہوتا ہے تو ایسے شخص کبھی حج فرض ادا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی شخص کسی کو حج کرا دیتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ حج کرو حج بدل نہیں ویسے وہ کہتا ہے چلو یار آپ کو میں خدمت کرتا ہوں آپ جا کے حج کر لو تو اس شخص کبھی حج فرض ادا ہو جاتا ہے خا خدام الحجات کی صورت میں ہو یا دوسرے طریقے سے ہو یا وہاں کام کرتا ہو یا کردازی میں کوئی ادارہ اللہ کرے سارے ادارے ایسے ہوں جو اپنے ماتحت ان کے کام کرتے ہیں ان کو ایک دو ایک دو چار کو حج اپنی حیثیت کے مطابق بھیجنا چاہیے وہ جا کے دعائیں کریں گے اس کا حج تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن جس ادارے نے حج کے لیے بھیجا ہے اس کو دس حجوں کا ثواب ملے گا وہ پورے ادارے کے لیے خیر و برکت ہوگی دعا ہوگی اور اسلام تو اپنے قرض ہی نہیں ہے جو شخص جو دیتے نا منجاب الحسن ایک کرے کم از کم اس کے بدلے میں دس ملے گی دس ملے گی, گی لیکن اگر آپ کی نیکی میں کوالٹی بہت اعلی ہے تو, علیم تو بات کر رہا ہوں دوستو حج فرض جب ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور بہت سارے ہمارے حالات کے لحاظ سے جو ہے ہم نے غیر ضروری چیزوں کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے فلانا کام کرنا ہے فل سارے بچوں کی تعلیم پوری کرنی ہے مکان ان کے بنانے یوں یہ سب ہو جائے گا حج اور عمرے کی برکت کے ساتھ یہ سارے کام اللہ تعالی آسان کر دیتے ہیں اور یہ اہم چیز ہے فرمایا حدیث محبت محبت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم جس شخص نے حج کیا اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا کوئی گنا بد نظری نہیں کی حج مکمل کر لیا رجا کا یوم یہ اس طریقے سے واپس آئے گا جیسے گنا سے صاف اور پاک ہو کر جیسے آج یہ پیدا ہوا ہے پیدا ہوتا ہے بچہ وہ معصوب ہوتا ہے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتے اب حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو جاتا ہے واپس آنے کے بعد, آنے کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے اعمال کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے عبادات کے لحاظ سے معاملات کے لحاظ سے وہ درست ہو جاتا ہے یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ واپس آ کے اس کی کیفیت حالات بدل گئے ہیں اور فرمایا جس شخص کا حج قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص جس کا حج قبول ہوا اس کی دعا قبول کرتا ہے ایک روایت کہ واپس گھر آنے تک جن جن کے لیے بھی جس جس کے لیے بھی اس نے دعا کی اس کی دعا رد نہیں ہوگی اس کی دعا قبول ہوگی واپس گھر پہنچنے تک دوسری روایت کہ واپس گھر آنے تک چالیس دن تک یہ جتنی دعائیں کرتا رہے گا اس کی قبول ہوتی رہے گی تیسری ڈبا تیسری ڈبا جو ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ چار سو گھرانے کی کی یہ مغفرت کی جب دعا کرے گا اللہ, اللہ تعالی اس گناہوں کے اس کے کے کے گناہوں کی کی دعا کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میدان عرفات رکن اعظم ہے میں تو صرف آج حج فرضیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص سوچے میرے ذمہ حج فرض ہے یا نہیں اور اس کے بارے میں حج فرض ہے تو کوشش شروع کرے اور اگر نام نہیں نکل رہا تو یہ بے بس ہے لیکن ساکت نہیں ہوا آج اگلے سال پھر اگلے سال پھر اور دعائیں کرتا رہے سب سے بڑا وظیفہ یہ جاری رکھے اللہ راضی ہوتا ہے فرمایا سب سے زیادہ رسوائی شیطان کو میدان عرفات میں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہیں بھی کسی مقام کسی گھڑی میں اتنی زیادہ لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے جتنی زیادہ لوگوں کی مفرت میدان عرفات میں ہوتی ہے میدان عرفات میدان حشر کا منظر پیش کرتا ہے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق فرمائے آج کا اجتماعی چندہ یہ بجلی کے بلوں کے لیے ہے اور یہ بل کافی زیادہ ہیں یہ گزشتہ رمضان کے مہینے کے بل ہیں یہ تقریباً کوئی نوے ہزار کے لگ بھگ بل ہیں جس میں صرف پانی کی جو موٹروں کے بل ہیں یہ چالیس ہزار ہیں تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پوری توفیق سے حصہ ملائیں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ جملہ مسجد کے اخراجات جمعے کے اس اجتماعی چندے کے ساتھ متعلق ہیں تو یہ بل کافی زیادہ ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی توفیق کے ساتھ ہر ساتھی ضرور حصہ ملائے پچیس تاریخ بل کی آخری ہے جمع کرانے کی تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں تاکہ یہ بل ادا ہو جائیں جائے دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی تک طالب علموں کی حاضری نہیں ہوئی اگلے جمعے تک انشاءاللہ اللہ حاضری ہو جائے گی تو جہاں کہیں بکسے پڑے ہیں میں نوجوان ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ ثواب بھی حاصل کریں جہاں کہیں چندے کا بکسہ پڑا ہے اس صف سے نوجوان ساتھی لے کے تین تین صفحے ہر بندے نے تین تین صفحے چندے کے لیے کرنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے چندہ بھی دینا آج ہے اور ساتھ چندہ کرنا خود بھی ہے ہر حال میں جہاں کہیں نوجوان بچے ہیں وہ خود بخود ہی چندے کا بکسا حاصل کریں اور آہستہ آہستہ چلیں تین تین ہر بندے نے کرنی ہوتی ہیں پھر پچھلا ساتھی تین صفحے کرے گا صاف ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق سے حصہ بھی ملائیں اور چندے کے لیے بھی ہر حال میں انتظام کرنا ہے نوجوان بچوں کو کھڑا کرنا ہے کہ وہ چندہ کریں جا.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 أشهد أننا محمد رسول الله أشهد أننا محمد رسول الله اسل لا حي بلد. على الفلا a الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اليه واصابه الذين وفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب الاربعه وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا يوحنا وحد الله فإن التوحيد راس السلطات واتق الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فإنَّ الصُنَّ تتحد ل لط همنا ت الله وسوولغو فقد رشد وتد وإيا قم والبدا فإِنَّ البد تتحديد الماسية ومايا ص الله وسو لگو فقد ضل وغو عليهكمم بالِسانان فإنَّ الله يُحب المُسنين على وإِن نفسصلللا ن تبو حتى تق مذس فَّق الله بار فل قرآن العظیم و نفانت و ذکر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 الحمد الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بگی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد بن من صلى وصام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى وأشدهم في أمر الله وعمر رضي الله تعالى وأستقوم حيان عثمان رضي الله تعالى وأقضاهم علي بن وبي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بادي غرضا فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن ابو غضَهُم فبِ بضي يا الاسلام اللههُم أيّد الإسلام والمسلمين اللهم منصرل مجاهدينين في عا الإسلام اللهم مزلّل كفرة والقفرين ومن والهُم الللههُ مكفناهُم بماشد الله إننا نجال قَفيل خورورِهِم ونا عُضو بِك من شورِهِم اسأل الله العظيم، رب العرش العظیم اي يشفي يوم تعادل عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله تعالى الا علا واعز وجل وتم واهم واكبر والله يعلم ما تصنعون صف سیدھی ہوں درمیان میں خلا نہ ہو اپنے موبائل فون بند کر لے جس صف میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا کریں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد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 اللہ اکبر الله اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله لا الله وحده لا الحمد لله رب العالمين ولاقهبت المتقين والصلاه والسلام على محمد وعلى الصحابه اجمعين یا اللہ یا رحمان یا رحیب یا خالق یا مالک یا رازق یا غفور یا کریم ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمعہ کی نماز کی عدیگی پر جو انعامات ملتے ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین ہماری ہمارے والدین ہمارے اساتذہ عزیز و اقارف تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کا ملا مستمرہ جا مستمرلا نصیب فرما یار عالمین ہن میں سے ہر کوئی بیمار ہے کوئی ظاہری بیمار ہے کوئی روحانی بیمار ہے کوئی دونوں بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ اپنے فضل سے ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو شفاء کا ملا مستمرہ جا مستمرلہ نصیب فرما یار بے روزگار لوگوں کو رزق حلال کے روزگار نصیب فرما جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی, کی ادائیگیوں کی صورت نصیب فرما جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے اسلام کے لیے والدین کی خدمت کے لیے مفید بنا یا اللہ جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی حفاظت فرما ہر طرح کے فتن سے نجات نصیب فرما تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما امن و سلامتی نصیب فرما عالم اسلام کے بادشاہوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما یا اللہ تعالی ہمارے عالم اسلام کے بادشاہوں کو اپنا دوست اور دشمن پہچاننے کی صلاحیت نصیب فرما یا رب العالمین ملک بھر میں رحمت کی بارش نصیب فرما یا رب العالمین ملک بھر میں رحمت کی بارش نصیب فرما یا رب المین جو ساتھی اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما حج مبرور نصیب فرما جو نہیں جا سکے یا اللہ آئندہ ان کے لیے بھی یہ سعادت نصیب اور مقدر فرما ربنا تقبل منا ان کا ان تصع العلیم علينا علینہ ان کا انتوب انت الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد مالی رحمت کر